الحمد اللہ رب العالمین وسلاۃ وسلم دلسرین بعد آج کے خطبہ جمعہ شیخ عبد المحسن القاسم حافظ اللہ نے رشاد فرمایا انہوں نے خطبے کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد کہا اللہ کے بندو تقوا الہی ایسے اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے یعنی کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تقوا الہی نور بصیرت ہے اور اسی سے قلب و ضمیر زندہ رہتی ہیں جب تک انسان رب سے ڈرتا رہتا ہے اس کا ضمیر اس کا دل زندہ رہتا ہے صرف اللہ تعالی کی عبادت ہی لوگوں کو پیدا کرنے اور انہیں شریع احکام دینے کا مقصد ہے لوگوں کو پیدا کیوں کیا گیا میرے بھائیوں کس لیے اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو پیدا کیا ہے یہ امام صاحب کا پہلا جملہ ہے اور یہ جو مشہور ہے کہ اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر تو ایسی کوئی چیز کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ قرآن پاک وعدے طور پہ کہہ رہا ہے کہ وہ ماں خلق الجنابود اللہ, اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اسی کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا کس کے لیے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے کتابیں نازل کی گئیں کس لیے اللہ کی عبادت کی جائے مخلوقات کے لیے شرف سعادت مندی کامیابی و کامرانی اسی میں ہے کس میں عبادت میں اللہ تعالی کے ہاں بندوں کی درجہ بندی عبادت گزاری کی بنیاد پر ہی ہوگی یہ صدیق ہے یہ شہید ہے اس کا یہ مقام ہے اس کو جنت میں یہ ملے گا یہ درجہ بندی کس بنیاد پہ ہوگی عبادت کی بنیاد پہ اللہ تعالی نے فرمایا ان اکرم اکم ان دلّاہ اطکاکم یقیناً اللہ تعالی کے ہاں تم میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے جتنا کوئی زیادہ متقی ہے اتنا زیادہ اللہ کے ہاں باعزت ہے عزت پانے والا ہے اللہ تعالی کا ایک فضل و کرم یہ ہے کہ اس نے مخلوق کی عبادت میں لذت پیدا کرنے کے لیے اور عبادت کے ذریعے لوگوں کے درجات بلند کرنے کے لیے عبادات میں تنوع رکھا ہے اگر صبح و شام نمازیں پڑھتے رہتے تو شاید لوگ تنگ آ جاتے اللہ نے بہت سے انعام کیے ایک اللہ کا انعام یہ بھی ہے عبادت ایک نہیں ہے کبھی آپ روزے رکھ رہے ہیں کبھی آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں کبھی آپ تلاوت کر رہے ہیں کبھی آپ ازکار کر رہے ہیں کبھی آپ درود پڑھ رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادات ہیں دین میں ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو دیگر عبادات پہ مقدم ہے آپ دیکھیے گا کہ امام صاحب آج کے خطبے میں انہوں نے ایک عبادت کا ذکر کیا ہے لیکن عبادت کا ذکر بہت آگے چل کر کیا ہے پہلے تمہید باندھی ہے اس عبادت کی بارے میں تمہید باندھی ہے اس عبادت کی خوبیاں بتائی ہیں کہتے ہیں دین میں ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو دیگر عبادات پہ مقدم ہے بلکہ ان کی تصحیح کرتی ہے یہ عبادت ایسی ہے کہ دیگر عبادات میں جو غلطیاں ہوتی ہیں انہیں دور کون کرتی ہے یہ عبادت جس کا آج متذکرہ تذکرہ کرنے چلیے اسے سر انجام دینے والا کامیاب ہے اس میں کوتاہی برتنے والا پشیمان ہوگا جو یہ عبادت بجا لائیں ان کی خود اللہ ستائش کرتا ہے اللہ نے اس عبادت کی وجہ سے بہت سی مخلوق کو فضیلت بخشی یہ عبادت انسان کو اپنے رب سے ملاتی ہے میرے بھائی ادھر بھی ادھر بھی بیٹھ جائیں آپ تھک جائیں گے خطبہ آپ کو ہے امام صاحب نے جو دیا ہے تو اس کے اوپر کچھ وقت لگے گا سننے میں یہ آج کا خطبہ ہے اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں تاکہ پچھلے لوگ بھی جو ہیں وہ فائدہ حاصل کر سکیں تو امام صاحب کہہ رہے ہیں یہ عبادت انسان کو اپنے رب سے ملاتی کون سی عبادت اس کا بھی انہوں نے نام نہیں لیا اور اس کی زندگی کے گوشوں کو منور کرتی ہے انسان کی زندگی کے گوشوں کو یہ عبادت منور کرتی ہے دنیاوی اور اخروی امور میں انسان کے مکمل ہونے اور نجات پانے کا دار و مدار اسی عبادت پہ ہے اللہ تعالی کی بندگی کے لیے اس جیسی کوئی عبادت نہیں اس اسی کے ذریعے اللہ کی پہچان ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے اللہ کی بہترین بندگی ہوتی ہے اس کی اسی عبادت کے ذریعے اللہ کی و سنا ہوتی ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کی بزرگی کا بیان ہوتا ہے اسی سے خالق کو مخلوق کے حقوق معلوم ہوتے ہیں اسی عبادت کے ذریعے حلال و حرام حق و باطل صحیح و غلط مفید غیر مفید اچھی اور برے میں امتیاز ہوتا ہے یہ عبادت تنہائی کی ساتھی ہے خلوت کی رفیق ہے غفلت کے وقت متنبے کرتی ہے خبردار کرتی ہے اسے حاصل کرنا خود ایک اطاعت ہے اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا قربت الہی ہے یہ اپنے اصحاب کے لیے زینت ہے یہ عبادت جو لوگ کرتے ہیں یہ عبادت ان کے لیے کیا ہے زینت ہے اور باعث امان ہے یہ قلب و بصیرت کو منور کرتی ہے ذہن و زمیر کو تقویت بخشتی ہے اسے اپنانے والے اہل زمین کے لیے آسمان کے تاروں کی مانند ہیں جن کے پاس یہ عبادت ہے وہ اہل زمین کے لیے ایسے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے تارے ہیں چنانچے انہیں سے رہنمائی ملتی ہے کن سے جن کے پاس یہ عبادت ہے وہ مخلوق کے لیے بیسے حسن و جمال ہیں کون جن کے پاس یہ عبادت ہے یہ عبادت امت کے لیے یہ لوگ جن کے پاس یہ عبادت ہے یہ امت کے لیے قلعہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور زیرہ کی حیثیت رکھتے ہیں زیرہ سمجھتے ہیں نا جو فوجی لڑتے وقت پہنتے ہیں تاکہ ان کا پیٹ محفوظ رہے کوئی چیز نہ لگے اگر یہ لوگ نہ ہوں تو دین کا نام و نشان ہی مٹ جائے اسی عبادت سے امت میں بہتری آئے گی اور سر بلندی ملے گی تزکیا نفس ہوگا استقامت ملے گی انسانیت کو ہدایت اور سعادت مندی ملے گی ہر نسل کو سلامتی اور تحفظ ملے گا ہر چیز سے بڑھ کر اس کی ضرورت ہے اس عبادت کی ضرورت ہر ضرورت سے بڑھ کر ہے دنیا اس کے بغیر تباہ و برباد ہو جائے گی امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں لوگوں کو کھانے لوگ کھانے پینے سے کہیں زیادہ علم کے محتاط ہیں یہ علم کی بات کرنے لگے ہیں یہ ساری تمید باندھی ہے کس عبادت کے لیے علم خود عبادت ہے آج کئی لوگ علم سے دور ہے عبادت کیے چلے جا رہے ہیں اور پھر عبادت غلط طریقے سے کرتے ہیں سمتے ہیں جی پوری زندگی ہم نے عبادت میں گزار دی بیس سال پچیس سال ابھی تک اپنی نماز ٹھیک نہیں کر سکے تو اس لیے امام سب خبردار کر رہے ہیں کہ یہ عبادت علم والی عبادت علم حاصل کرنا قرآن کا ترجمہ پڑھنا نبی علیہ السلام کے حدیث کا ترجمہ پڑھنا حدیثیں پڑھنا یہ عبادت جو ہے یہ بہت عظیم ہے امام احمد کہتے ہیں لوگ کھانے پینے سے کہیں زیادہ علم کے محتاج ہیں کس سے کہیں زیادہ کھانے پینے سے کہیں زیادہ کیونکہ کھانے پینے کی حاجت دن میں ایک یا دو بار ہوتی ہے لیکن علم کی حادت ہر وقت رہتی ہے کیسے میں نے سونا ہے کیسے میں نے اٹھنا ہے کیسے باتھ روم جانا ہے بیوی سے کیسے بات کرنی ہے اولاد سے کیسے سلوک کرنا ہے والدین کے کیا حقوق ہیں پروسکیوں کے کیا حقوق ہیں دفتر میں میں نے کیا کرنا ہے آفس میں میں نے کیا کرنا ہے کاروبار میں نے کیسے کرنا ہے ہر وقت علم کی ضرورت ہے نزول کے اعتبار سے قرآن کی پہلی آیت علم کی ترغیب کے بارے میں ہے ہاں جی قرآن کی پہلی آیت کون سی ہے اقرابسم ربی کل لدی خلق اپنے رب کے نام سے پڑھیں جس نے سب کو پیدا کیا اس رب کا نام لے کے پڑھیں جس رب نے سب کو تو دین اسلام تو علم والا دین ہے پہلی آیت میں علم حاصل کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے پڑھنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو اس دین میں جہالت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ آپ سجدے تو کریں پتہ نہ ہو سجدہ کرنا کیسے ہے نبی نے کے حدیث میں کیسے سجدہ کرنے کے بارے میں حکم دیا ہے تو ہماری امت امت علم ہے امام صاحب خطیب صاحب جنہوں نے آج خطبہ دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہماری امت امت علم ہے اور اللہ سے تعلق رکھنے والی ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے قرآن کریم کی یہی مبارک آیات نازل ہوئی کون سی اقرا بسمی اور یہ اللہ تعالی کی اپنے بندوں پہ پہلی رحمت ہے اور پہلی نعمت ہے یعنی کہ قرآن پاک کی شکل میں ورنہ پہلی بھی رب کی رحمتیں ہیں اور نعمتیں ہیں اللہ نے اپنا ایک نام العلیم رکھا ہے اللہ کا ایک نام کیا ہے العلیم کا مطلب کیا بہت علم والا سب سے بڑھ کر علم والا تو اللہ نے اپنا نام علیم کیوں رکھا ہے اس لیے کہ اللہ کو علم سے محبت ہے اس سے علم کے مقام کا پتا چلتا ہے اللہ کے ٹوٹل نام کتنے ہیں میرے بھائیوں جی نائنٹی نائن ایک ہی نعرہ ہے نہیں میرے بھائی ایسا نہیں ہے اللہ کے نام بہت زیادہ ہیں یہ ننانوے والا جو جملہ ہے یہ یہاں پہ درست نہیں ہے میرے سوال کے جواب میں ٹھیک نہیں ہے ویسے ٹھیک ہے وہ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ جس نے اللہ کے ننانوے نام یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے نام ہے ننانوے یہ کہا گیا کہ جو ننوے نام یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا ورنہ اللہ کے نام کہیں زیادہ ہیں صرف ننوے نہیں ہیں اللہ نے اپنا ایک نام العلیم رکھا اپنے آپ کو علم سے موصوف کیا بلکہ اپنی مخلوق کو اپنا تعارف بھی اللہ نے اسی صرف سے کرایا کیا کہا الدی علم بال اللہ وہ ہے جس نے لوگوں کو علم دیا قلم کے ذریعے اللہ اپنا تعارف کر رہے ہیں میں کون ہوں میں وہ ہوں جس نے تمہیں علم دیا قلم کے ذریعے الم انسان عالم یا وہ ہوں جس نے انسان کو وہ معلومات دی جو انسان کے پاس نہیں تھی رسالت و نبوت علم و عمل کا نام ہے رسالت اور نبوت کتنی چیزوں کا نام ہے علم اور عمل کا پس نبوت و رسالت کا نصف حصہ علم پر مشتمل ہے جب نبوت کے دو حصے ہوئے ایک علم ہوا ایک عمل ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا آدھا حصہ تو علم ہے اللہ نے فرمایا رسول اللہ ہی نے اپنے رسول کو ہدایت یعنی کہ علم دیا اور دینی حق یعنی کہ عمل سالے کے دیا اللہ نے دو چیزیں دی ہیں علم اور عمل انسان اور انسانی دل کے لیے حب ال سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان کو اپنے رب سے محبت کرنی چاہیے انسان کے دل میں رب کی محبت ہونی چاہیے اور علم کے بغیر اس کا حصول ممکن نہیں ہے اللہ سے محبت علم کے بغیر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری محبت اندھی ہے یہ محبت ہوتی نہیں ہے جو اندھی ہوتی ہے تو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت علم کی روشنی میں ہو علم آپ کو بتائے گا اللہ کے کیا حقوق ہیں اللہ کون ہے اللہ کے کیا نام ہیں اللہ کیا کرتا ہے اللہ کیا کرے گا کس کو جنت میں بھیجے گا کس کو جنت میں بھیجے گا یہ سب چیزوں کی معلومات ہوں گی تو اللہ کی محبت آپ کے دل میں بڑھے گی علم ہی وہ حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہے عطا فرماتا ہے حکمت کے چیز کا نام ہے علم کا نام ہے اللہ تعالی نے فرمایا یوتیل حکمت من یشا ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیر کثیرا وما یذکر الا اول الالباب کہ اللہ جسے چاہتا حکمت و دانائی سے نواز دیتا ہے۔ اور جسے حکمت و دانائی دے دی گئی تو اسے بہت سی خیر سے نواز دیا گیا۔ لیکن نصیحت کن کو ملتی ہے عقل والوں کو؟ امام مجاہد کہتے ہیں اس عید کی تفسیر میں کہ یہاں حکمت سے مراد علم و دانش ہے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام پہ نعمت علم کا احسان جتایا آدم علیہ السلام پہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جی بے شمار لاد اداد لیکن جب احسان جتایا اللہ نے تو کس نعمت کا ذکر کیا علم کا اسے پتا چلتا ہے کہ یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے اور پھر علم کے ذریعے فرشتوں پر ان کی برتری ایام فرمائی تو اللہ نے فرمایا وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ ہاں جی فرشتوں نے بتائے تھے پتا چلا فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں ان کے پاس بھی اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے دے دیا اس سے بڑھ کر نہیں ہے اللہ تعالی نے علم کے ذریعے اپنے نبیوں رسولوں اور اپنی مخلوق میں سے جسے چاہا چن لیا چنا کس کے ساتھ علم کے ساتھ جس کو زیادہ علم دیا اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے علم کے ساتھ مال کے ساتھ نہیں یہ نہیں کہ جس کے پاس سبزیا مال ہے وہ اللہ کیا سبزیا پسندیدہ ہے نہیں علم کے ذریعے چنا لانے چنچے فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو اسحاق علیہ اسلام کی خوشخبری یوں دی کہ علم کی دولت سے آراستہ بچہ پیدا ہوگا یہ نہیں کیا بچہ دیں گے کیا کہا وہ بچہ دیں گے جس کے پاس کون سی نعمت ہوگی علم کی نعمت ہوگی یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا ولم بلغا شدہ حکم و علم جس وقت یوسف علیہ السلام بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے علم و حکمت سے نوازا پھر اسی فضیلت کا تذکرہ خود یوسف علیہ اسلام نے بھی کیا چنانچہ فرمایا انی حفیظ جب یوسف علیہ اسلام کی بات چیت ہوئی مصر کے بادشاہ سے اس نے ان کو عہدہ دینا چاہا تو کہا پھر مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں حفیظ میں حفاظت کرنے والا ہوں مال میں خیانت نہیں کروں گا علیم میرے پاس علم کی دولت بھی ہے موسا علیہ اسلام پر بھی علم دے کر کرم کیا گیا چناچ اللہ نے فرمایا ولم شدہ علما داود اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وکل آتی حکمن و علم میں سے ہر ایک کو ہم نے علم و حکمت سے نوازا علم کتنی بڑی دولت ہے لیکن یہ کس علم کی بات ہو رہی ہے جو انسان کو کیا بنائے ڈاکٹر بنا دے انجینئر بنا دے ڈاکٹروں والے علم کے مخالف نہیں گے وہ بھی حاصل کریں انجینئر بھی بنے لیکن جس علم کی بات ہو رہی یہ وہ علم ہے جو آپ کو بتائے میرا رب کون ہے جو آپ کو بتائے کہ میرے رب کی عبادت کیسے کرنی ہے جو آپ کو بتائے کہ میں نے سونا کس طرح ہے کھانا کیسے کھانا ہے عیسی علیہ السلام کو اسی نعمت کی یاد دہانی کروائی چنانچہ فرمایا ادر نعمتی علی کبالک عیسا میرے سہسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا کبروس میں نے جبیر علیہ السلام سے تمہاری مدد کی تو کلی منا سفل محدی و آپ گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے یکساں کلام کرتے تھے یہ عیسی علیہ السلام سے اللہ کا مکالمہ کب ہو رہا ہے کوئی بتائے کب ہو رہا ہے جی جی کہاں ہو رہا ہے یہ مکالمہ کدھر ہو رہا ہے کس وقت ہو رہا ہے قیامت کے دن ابھی آپ دھیان سے آئے سنیں نا اللہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے احسانات ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے عیسیٰ تو لوگوں سے کلام کیا کرتا تھا کہوارے میں بھی اور بڑھاپے میں بھی بڑھاپا تو ابھی ان کا نہیں آیا جب دوبارہ آئیں گے پھر بڑھاپا آئے گا تو قیامت کے کر رضو اللہ تعالی یہ کہیں گے اصل میں آپ کو پتا ہے کہ عیسائی شرک میں بہت زیادہ مبتلا ہوئے عیسا علیہ السلام اسلام کی محبت عقیدت میں اتنے آگے بڑھ گئے تو کہنے لگے کہ عیسا اسلام اللہ کا حصہ ہیں اللہ تعالی کا کیا ہے حصہ ہیں کبھی کہتے ہیں کہ معبود ہیں کبھی ان سے شفا مانگتے ہیں کبھی ان سے رزق مانگتے ہیں تو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان عیسائیوں کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے تاکہ ان عیسائیوں کو پتا چلے کہ ہم کتنے غلط کام کرتے رہے اور پھر اللہ کہتے ہیں الم تب الحکمت اس وقت کو یاد کریں الم تو کا جب میں نے آپ کو علم دیا کس کا کتاب کا حکمت کا تورات کا انجیل کا تو اللہ نے احسانات بتائے ان میں سے اس جو ابھی ایت میں نے پڑھی ہے اس کا آخری احسان کیا ہے کہ اللہ نے علم دیا سیدنا خضر علیہ السلام کی علمی قابلیت کے باعث ایک العظم پیغمبر نے ان کی جانب سفر کیا اللہ فرماتے من دینا اللہ علم کہ جب موسا علیہ السلام اور ان کے ساتھی نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے یعنی خضر علیہ السلام کو اس جگہ پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنے ہاں سے علم بھی دیا تھا کس کو علم دیا تھا اللہ نے خضر علیہ السلام کو موسا علیہ السلام کو بھی دیا تھا لیکن جو علم خضر علیہ السلام کے پاس تھا موسا علیہ السلام کے پاس نہیں تھا تو اللہ نے بھیجا اور آج بھی دنیا میں ایسے ہے بہت سی دینی معلومات ایک عالم دین کے پاس نہیں ہوتی ہیں دوسرے کے پاس ہوتی ہیں اور کئی اس کے پاس ہوتی ہیں اس کے پاس نہیں ہوتی ہیں اور کچھ علم ایسا ہوتا ہے جو ان کے پاس بھی ہوتا ہے ان کے پاس بھی ہوتا ہے تو برحر یہاں پہ موسا علیہ السلام کو خضر علیہ اسلام کی طرف بھیجا گیا ہوا کیا تھا کہ موسا علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ اس زمین کے اوپر سب سے بڑا عالم دین کون ہے تو انہوں نے کیا کہا تھا میں ہوں کیونکہ نبی تھے تو ان کا خیال تھا مجھ سے بڑا عالم دین پھر کون ہوگا لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ خدر علیہ السلام بھی ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ خدر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں درست بات کیا ہے کہ خدر علیہ اسلام بھی اللہ کے نبی ہیں سلیمان علیہ السلام کے فوجیوں میں سے جس کے پاس سب سے زیادہ علم تھا وہی طاقت میں سب سے بڑھ کر تھا امام صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ طاقت بھی اسی کے پاس جس کے پاس علم ہے آج کئی ممالک جو مسلمان مالک پہ غلبہ حاصل کیے ہوئے ہیں وہ علم کی وجہ سے ہے تو اللہ نے کہا کتاب انا کبھی قبل کا ترفک جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا عرش منگوانا چاہا اس کا تختہ منگوانا چاہا تو اس آدمی نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ آپ کی پلک جبکانے سے پہلے میں ملکہ سبا کا عرش آپ کے پاس لا سکتا ہوں یہ کون تھا جی جی یہ کون تھا فرشتہ تھا جن تھا یہ کیا تھا یہ جن تھا اور جن بڑے طاقتور ہوتے ہیں تو جنوں کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے تو یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ تعالی نے اپنے رسول علیہ سلاد اسلام پر کی ہوئی نعمتیں بطور احسان ذکر کیں اور علم کو عظیم ترین مقام کی حامل نعمت قرار دیا چنانچہ فرمایا وانزل وانزل الله عليك اللہ نے آپ پہ کتاب نازل کی ہے والحکمہ حکمت نازل کی ہے یہ ان کی حدیثیں وعلمک ما لم تكن تعلم اور اللہ نے آپ کو وہ علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں تھا۔ تو یہ اللہ احسان کرنے اپنے نبی کو اوپر کہ ہم نے اپ کو علم دیا اسے سے ہے کہ علم کتنی بڑی دولت ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ نِیز اللہ تعالی نے میرے بھائی اتنی آتی ہیں سن کر آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی نا کہ ہم اپنے بیٹے کو دین کا علم دیں گے جی یا نہیں جی نید اللہ تعالی نے آپ علیہ و السلام کو علم کے سوا کسی بھی چیز میں اضافے کی درخواست کرنے کا حکم نہیں دیا اللہ نے کبھی بھی اپنے نبی سے نہیں کہا کہ مجھ سے رزق اور مانگیں مجھ سے مقام و مرتبہ اور مانگیں لیکن علم کی بارے یہ کہا بکر ربی زدنی علما کہ اے نبی علیہ السلط وسلام آپ یہ کہا کریں یہ دعا پڑھا کریں کہ اے اللہ مجھے مزید علم عطا فرما اور اندے. علم انبیاء کرام کی وراثت ہے علیہم السلات وسلام چنانچہ انبیاء کرام کے وارثان علم ان کے بعد افضل ترین مخلوق ہیں افضل ترین مخلوق کون ہے انبیاء کرام کے بعد جو انبیاء کے علم کے وارث ہیں کس کے وارس ہیں انبیاء کے علم کے انبیاء کا علم کون ہے کون سا علم ہے دین کا علم وہی ان کے قریب ترین ہیں آپ علی السلام کا فرمان ہے حدیث ہے علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں انبیاء کرام وراثت میں درم و دنار چھوڑ کر نہیں جاتے وہ صرف علم چھوڑ کر جاتے ہیں چنانچہ جو علم حاصل کرے تو اس نے خیر کا بہت بڑا حصہ پا لیا اس نے نبیوں کی وراثت حاصل کر لی اور کیا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو اپنی الوحیت پہ گواہ بنایا میں الہ ہوں اللہ کہتے ہیں میں الہ ہوں میں معبود ہوں عبادت کا کردار صرف میں ہوں اور گواہ کون ہے جی اس بات پہ اللہ نے فرمایا اہل علم بھی گواہ ہیں چنانچہ فرمایا شاہد اللہ اللہ علمی اللہ نے کہا خود میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی عبادت کا کردار نہیں ہے اللہ نے کہا میرے فرشتے گواہ ہیں کہ اس پوری کائنات میں میرے سوا کوئی عبادت کا کردار نہیں ہے اور فرمایا وہ العلمی اور اہل علم بھی گواہی دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا کردار اور جو علم ہونے کے باوجود کہے کہ قبر والے کو سجدہ ہو سکتا ہے اس سے بیٹا مانگا جا سکتا ہے یقیناً اس کے پاس صحیح معنوں میں علم نہیں ہے نیز اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو کفار کی باتوں کے غلط ہونے پہ بھی گواہ بنایا کہا اللہ تعالیٰ نے روزے قیامت میرے بھائیو اس عید کا پس منظر بتا رہا ہوں سورہ روم ہے روزے قیامت کافر لوگ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تھوڑی سی دیر رہے ہمیں تو نیک مال کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا قسمیں اٹھا کے کہیں گے مال ابھی سو گیلا سا چند گڑیاں رہے اور آگئے ہمیں موقع دیا جاتا تو ہم بھی نمازیں پڑھتے ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے تو اس وقت اہل علم کہیں گے روز قیامت گواہی دیں گے کہیں گے اللہ کی کتاب میں با یہ بات ہے کہ تم قیامت تک رہے تمہیں موقع دیا گیا ٹھیک ٹھاک تمہیں زندگی دی گئی تمہیں مواقع فراہم کیے گئے اور نبی رسول تمہارے پاس آئے لیکن تم لوگوں نے پرواہ نہیں کی تو یہ گواہی کون دیں گے اہل علم علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر آپ کے دل میں تب پیدا ہوگا جب آپ کے پاس علم ہوگا آپ کو پتا ہوگا میرے اللہ میں قوت کتنی ہے میرا اللہ کتنا عظیم ہے اللہ تعالیٰ کی صحیح مانو میں قوت کوئی نہیں جان سکتا لیکن تھوڑا سا تصور معمولی سی جھلک تو یہ اسی کے دل میں ہوگی جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے ناموں کا علم ہوگا اللہ کی صفات کا علم ہوگا اللہ نے پہلی قوموں کے ساتھ کیا کیا اس کا علم ہوگا اور علم کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے امام زہری کہتے ہیں علم جیسی اللہ کی عبادت کوئی نہیں ہے حصول علم خیر و بلائی ہے آج کے درس سے بار بار آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہوگا کہ علم خود عبادت ہے علم خود کیا ہے علم خود عبادت ہے میرے بھائی جیسے نفل نماز پڑھنا عبادت ہے نفل روزے رکھنا عبادت ہے ویسے علم بھی عبادت ہے بلکہ ان سے بہتر عبادت ہے نفل نماز سے بہتر علم عبادت ہے فرد نماز سب سے آگے ہے اس کے بعد نفل نماز سے بہتر یہ علم ہے حصول علم خیر و بلائی ہے نبی علی علیہ فرماتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا ارادہ فرما لے اسے اللہ تعالی دین کی سمجھتا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہیں تو اس کو کتنی کوٹیاں ملتی ہیں اسے اللہ دین دیتے ہیں چاہے رہنے کا مکان عام سا ہو سادہ سا ہو تو میرے بھائی اگر آپ کے گھر میں دین ہے دین کی دولت ہے آپ لوگ نماز صحیح پڑھنے کا طریقہ جانتے ہیں توحید کو صحیح مانگوں میں جانتے ہیں شرک کی کباتوں کو سمتے ہیں تو آپ عظیم لوگ ہیں چاہے آپ کا مکان ٹوٹا پھوٹا ہو سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہی بہترین لوگ ہیں آپ علیہ سب سلام کا فرمان ہے دورے جاہلیت کے بہترین لوگ اسلام میں بھی بہترین ہیں شرط یہ ہے کہ دین کی سمجھ رکھتے ہوں اعمال اور ان کے درجات میں فرق ہونے کا ترازو علم ہے نماز میں نے بھی پڑھی حاجی صاحب نے بھی پڑھی لیکن نیکیاں میری کچھ اور لکھی ہوئی ہیں ان کی کچھ اور لکھی ہوئی ہیں پڑھی انہوں نے بھی چار رکھتے ہیں میں نے بھی ایک امام کے پیچھے پڑھی ہیں مسلم نبی میں پڑھی ہیں یہ فرق کیوں ہے علم کی وجہ سے کس نے صحیح معنوں میں نبی علی السلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی ہے اور کون ایسی حرکتوں سے دور رہا ہے جو نماز کے میں مناسب نہیں ہے تو ہم سب کہہ رہے ہیں امال ان کے درجات میں فرق ہونے کا ترازو علم ہے علم کی وجہ سے ہی اعمال میں بہتری عمدگی پیدا ہوتی ہے علم کے بغیر انسان کا عقیدہ پاک صاف نہیں ہو سکتا کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تو والے کہتے ہیں کہتے ہیں ہم قبر والوں سے نہیں مانگتے لیکن پھر بھی ان کے عقائد میں غلطیاں ہیں کیوں علم نہیں ہے علم نہیں ہے تو اس لیے علم کے بغیر انسان کا قیدا پاک صاف نہیں ہو سکتا جب تک علم نہیں ہوگا آپ عمرے کے لیے آئیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا کیوں جا رہے ہیں جی میں سرکار کے دربار پہ آدھی دینے کے جا رہا ہوں جی ان سے بیٹا لینے کے لیے جا رہا ہوں جی ان سے رزق لینے کے لیے جا رہا ہوں ان لہ راجیون ڈیڑھ لاکھ روپیہ آپ نے لگایا وہ ضائع کر رہے آپ جا رہے ہیں عمرے کے لیے لیکن جب آپ مدینہ میں آئیں تو ادب و احترام سے نبی علیہ السلاۃ وسلام کی قبر کے اوپر آپ سلام پڑے لیکن یہ کہ آپ سے مانگنا آپ کو پکارنا یہ امید رکھنا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا آپ میری ندا میری آواز سن رہے ہیں یا آپ مجھے رزق دے سکتے ہیں تو میرے بھائی اس سے زیادہ عقیدے کی خرابی اور کیا ہوگی تو اسی لیے امام سب کہہ رہے ہیں علم کے بغیر انسان کا عقیدہ پاک صاف نہیں ہو سکتا کتنے لوگ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں مشتیں بناتے ہیں مشتیں عباد کر رکھی ہیں لیکن مسجد کے اندر چھڑکیا کلمات نماز دیکھتے ہیں یا علی مدد یہ کیا ہے علم کے بغیر انسان کا عقیدہ پاک صاف نہیں ہو سکتا علم کے بغیر اخلاص اور سنتے نبوی کی تباہ ناممکن ہے اللہ نے فرمایا فا أَنَّهُ لَا الہ اللہ قابل غور ایت میرے بھائیوں اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ اللہ پڑھو اس ایت میں کہا جان لو اس کا معنی جانو لا الہ اللہ کا معنی جان لو فالم النح اللہ الہ اللہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے دل میں بات بیٹھ جانی چاہیے اس بات کی سمجھا جانی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے لیکن یہاں پہ تو صورتحال حال یہ ہے کومرے کے لیے آتے ہیں آج کے لیے آتے ہیں اور فون پیچھے کر رہے ہوتے ہیں جی میں وام دینا میں بیمار ہو گیا ہوں فلاں قبر پہ بکرا چڑھا دو علم ہی عمل کا پیشوا اور قائد ہے علم کے بغیر کوئی بھی عمل مفید نہیں ہوتا بلکہ نقصان دہ ہوتا ہے علم کے بغیر اللہ کی عبادت کرنے والا امال سالیہ سے کہیں زیادہ فاسدہ مال بجا لاتا ہے جو علم نہیں ہے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ نبی کیسے کیا سنی سنی نماز پڑھنی ہے کاری صاحب نے نماز سکھائی تھی جب آپ پانچ سال کے تھے دس سال کے تھے وہ تو آردی طور پہ تھی اب آپ بڑے ہو گئے ہیں اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس طرح رکو کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں رکوع میں انگلیاں سات آزاد زمین پہ لگانے ہیں تو کیوں, کیوں؟, کیوں؟ کسی اس میں آیا ہے اس لیے امام صاحب کہہ رہے ہیں علم کے بغیر اللہ کی عبادت کرنے والا امال سالیہ سے کہیں زیادہ فاسدہ امال بجا لاتا ہے علم کی کمی اور اہل علم سے دوری کے باعث شرک و بدات نے جڑ پکڑی گمرائی اور جہالت دونوں میں چوری دامن کا ساتھ ہے اسی لیے اللہ تعالی نے ہمیں ہر نماز کی ہر رکت میں گمراہ لوگوں کے راستے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ظالین کون ہیں جو عبادت کرتے ہیں لیکن علم نہیں ہے ظالین کون ہیں جو عبادت کرتے ہیں لیکن علم نہیں ہے غلط عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالی نے اہل علم اور جہلوں میں برابری کی نفی فرمائی ان ان دونوں میں اسی وقت برابری ہو سکتی ہے۔ اہل علم اور جہل کب برابر ہو سکتے ہیں؟ جب زندہ اور مردہ برابر ہو جائیں۔ کیوں جی برابر ہیں؟ جب بینا اور نابینا برابر ہو جائیں۔ کیوں جی برابر ہیں؟ اللہ نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون۔ علم ہی کی بدولت لوگوں کو زندگی اور روشنی ملتی ہے۔ حسنے کردار اور دینی سمجھ بوج مومنوں کی خصوصی صفات ہیں۔ مومنوں کے سینے علم سے منور ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں چالیس سے زائد امسال ذکر ہوئی ہیں قرآن پاک میں کتنی مثالیں اللہ نے ذکر کی ہیں چالیس مختلف باتیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں اللہ نے چالیس مثالیں ان سے زیادہ جن کا معنی مفہوم علم سے ہی اثر ہو سکتا ہے خد اللہ نے کہا وتیل کلسالو نغلس وما إِلَّ لمن یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان علماء کے علاوہ کوئی نہیں سمتا سلف سالین میں سے ایک نے قرآنی مثال پڑی لیکن سمجھ نہ پائے رونے لگے کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں, اہل علم میں سے نہیں ہوں رونے لگے کہ میں, اہل علم میں سے نہیں ہوں اس کا مطلب یہ ہوا علمی مجلس جیسے آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں علمی مجلس اور اس کے حاضرین کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے فرشتے انہیں اپنے گیرے میں لے لیتے ہیں ان کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں بلکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک فرشتے طالب علم کو رادی کرنے کے لیے اپنے پر بچا دیتے ہیں اہل علم کی مجلسوں میں ابن قجم اللہ کہتے ہیں اگر حاصل کرنے سے مال نہ ملے کیا مل جائے قرب الہی مل جائے عالم ملائکہ سے تعلق بن جائے مالا اعلی کی صحبت مل جائے تو یہی علم کی قدر و منزلت اور شان کے لیے کافی ہے لیکن یہاں تو دنیا و آخر کی عزت بھی علم کے ساتھ منسلک ہے اہل علم کی مجسوں میں حکمت و دنائی پائی جاتی ہے وہ پوری امت کے لیے بہترین نمونہ ہیں اہل علم کو ذاتی فائدہ تو ہوتا ہی ہے دوسرے بھی ان سے مستفید ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی انہیں اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے دعائیں دیتا ہے آپ علی السلام کا فرمان ہے آپ کہیں جی ہمارے ملک میں تو کو گالیاں دیتے ہیں لیکن یہ حدیث سن لیں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ تعالی اللہ کے فرشتے آسمان و زمین کے تمام مکین حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں مچھلیاں پانی کے سمندر میں لوگوں کو بلائی سکھانے والے کے لیے دعائیں کرتی ہیں حصول علم کے لیے جدوجہد بھی فی سبیر اللہ میں شمار ہوتی ہے چنانچہ ابو دردہ کہتے ہیں کہ جو شخص حصول علم کے لیے صبح شام آنے جانے کو جہاد شمار نہیں کرتا اس کی عقل اور رائے دونوں میں کمی ہے نقص ہے یہ جہاد ہے حصور علم کے لیے مقابلہ بازی بھی قابل ستائش شامل ہے چنانچہ دو چیزوں کے بارے میں رشک کرنا چاہیے ایک علم کے بارے میں اور ایک مال کے بارے میں کہ آپ رشک کریں کہ وہ آدمی اللہ کی راہ میں کتنا مال خرچ کرتا ہے یا اللہ مجھے بھی دے میں, اس... میں بھی اس کی طرح خرچ کروں اس کے پاس علم ہے لوگوں کو مسئلے بتاتا ہے آپ کہیں یا اللہ مجھے بھی علم دے میں بھی لوگوں کو دوں تو یہ رشک کتنے لوگوں کے اوپر کرنا چاہیے دو لوگوں کے اوپر جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور جو دین کا علم تقسیم کرے جیسا عمل ویسا بدلا اس پر شریعت اور اللہ کے تکوینی احکام ایک نظر آتے ہیں چنانچہ حصول علم کے راستے پر چلنے والا حقیقت میں جنت کے راستے پہ چل نکلتا ہے جیسا عمل ویسا بدلا وہ علم کے لیے نکلا ہے بدلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو جنت کی راہ پہ چل رہا ہے آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص کسی راستے پر علم کے دستو میں نکلے تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے شری علم فتنوں و مصیبتوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے امام مالک کہتے ہیں کہ کچھ لوگ عبادت میں مشغور رہے علم سے محروم رہے پھر کیا ہوا یہی لوگ امت محمدیہ کے خلاف تلوار اٹھا کر بغاوت پر اتر آئے اگر وہ علم حاصل کرتے تو علم انہیں اس اقدام سے باز رکھتا آج بھی کئی اسلامی ممالک میں بم دھماکے ہو رہے ہیں نا یہ صحیح علم کی کمی ہے بم کے کرنے والے سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم جہاد کر رہے ہیں جنت میں چلے جا رہے ہیں معصوم لوگوں کو مارنا یہ کون سا جہاد ہے تو یہ علم کی کمی ہے علم کی کمی ہے علم, کمی ہے علم کے عظیم فوائد کی وجہ سے پوری دنیا تک علم پہنچانے اور پھیلانے کا حکم ہوا آپ علیہ السلام کا فرمان ہے انی ولو آیا میری طرف سے دین آگے پہنچاؤ چاہے ایک ایت ہی کیوں نہ ہو آپ کے پاس ایک ایت ہے وہ کسی کو دے دیں کو سکھا دیں اس کا ترجمہ بتا دیں اس کی تفصیل بتا دیں اللہ تعالیٰ نے بھی اہل علم سے اس سفصار اور ان سے رجوع کرنے کا حکم دیا اہل لا تعلمون. تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے نبی علی صاحب سلام نے اہل علم کے لیے ترو تازگی روشن چہرے اور خوش رہنے اور شرا صدر کی دعا فرمائی چنانچہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے جو ہم سے کچھ سنے ویسے آگے پہنچا دے جو حدیثیں سنے اور آگے پہنچائے حدیثیں لے آگے پہنچائے آپ کی دعا اس کا چہرہ تر و تازہ رہے وہ خوش رہے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک محبوب صحابی کو دعا دی تو کیا دعا دی ہوگی کہ یا اللہ اس کو بیٹے دے جی نہیں یہ دعا دی اللہ فکین اللہ میرے چچا کی بیٹی عبداللہ بن عباس کو دین کا عالم بنا دے علم کی وجہ سے زندگی اور موت کے بعد بلند جات ملتی ہیں صاحب علم کو مرنے کے بعد بھی علم کا فائدہ ہوتا رہے گا جب تک اس, علم، اس کے علم سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے آپ کا فرمان ہے آپ علیہ و اسلام کا جس وقت انسان فوت ہو جائے تو تین ذرائع کے علاوہ اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ مسجد بنائی تھی کنواں کھدوایا تھا مسشفہ ہاسپٹل بن بنایا تھا جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا نمبر دو علم جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیثیں جمع کر دیں قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے امام بخاری کو انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا اور آپ نے کسی کو سورہ فاتح سکھا دیا آپ نے کسی کو کسی کو آپ نے کلما کا ترجمہ سکھا دیا کسی کو آپ نے صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا تو آپ کو بھی سواب ملتا رہے گا جب تک وہ درست نماز پڑھتا رہے گا بلکہ اپنی اولاد کو سکھائے گا وہ بھی سواب آپ کو ملتا رہے گا اور تیسرے نمبر پہ نیک اولاد جو والد کے لیے دعائیں کرے کون سی اولاد کون سی اولاد بنا لی ہے نیک اولاد نیک اولاد تیار کر لی ہے جو آپ کے لیے دعائیں کرے گی کیا ایسی اولاد ہے جس کو آپ نے قرآن کا ترجمہ سکھایا ہو تلاوت سکھائی ہو نماز پڑھائی ہو نماز کی عادت ڈالی ہو تاکہ آپ فوت ہو جائیں پیچھے سے آپ کے لیے دعائیں کرے یا بس یہ فکر ہے کہ اس کی دنیا بن جائے دنیا بنائیں ہمیں کوئی اطراض نہیں ہے لیکن دنیا سے پہلے اس کے دین کا خیال کریں افضل ترین اور عظیم ترین علم وہ ہے جو کتاب و سنت سے ماخود ہو اور اس میں سے بھی بہترین علم وہ ہے جس سے اللہ کی ذات کا پتا چلے اللہ کے ناموں کا پتا چلے اللہ کی صفات کا پتا چلے اس لیے ہر مسلمان پر علم کی فرض مقدار حاصل کرنے کے واجب ہے کچھ علم فرض ہوتا ہے وہ ہر ایک اوپر واجب ہے کہ حاصل کرے وہ کیا ہے صاحب کہتے ہیں اتنا علم کہ جس سے آپ اپنی توحید ٹھیک کر سکیں اتنا علم جس سے آپ اپنے نماز رودے کو ٹھیک کر سکیں اپنے وقت میں سے کچھ علم کے لیے بھی مختص کریں حادی صاحب آپ کہتے ہیں میری فیکٹری ہے آپ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں آپ کہتے ہیں کہ میں انجینئر ہوں امام سب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے وقت میں سے کچھ علم کچھ کچھ وقت جو ہے اپنے وقت میں سے علم کے لیے خاص کریں قرآن کی تلاوت سیکھنے کے لیے ترجمہ سیکھنے کے لیے تفصیل سیکھنے کے لیے آدی سیکھنے کے لیے علمی مجالس اور حلقوں میں بیٹھنا بوجھ مت سمجھیں علمی مجالس میں اور علمی حلقات میں بیٹھنے میں بوجھ مت سمجھیں کلیم اللہ علیہ السلام اور ارلاعظم پیغمبروں میں شامل ہونے کے باوجود موسا علیہ السلام پیغمبر تھے اس کے باوجود اصول علم کے لیے نکلے سفر کیا سفر کی تھکاوٹ برداشت کی اور خضر ال علیہ السلاۃسلام سے, سے کہہ رہے ہیں اپنے ٹیچر سے اپنے معلم سے علم دینے والے سے نرمی سے پیش آتے ہوئے کہہ رہے ہیں حل اک ان اوکا اعلیم علیم ترشدہ میں اس شرط پہ آپ کی تاب کرتا ہوں آپ مجھے وہ نیک علم سکھائیں جو آپ کو دیا گیا ہے کس کی طرف سے دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے دین کا علم یعنی کہ طالب علم کو چاہیے کہ علم کے مقام و مرتبہ کو عظیم جانے طالب علم جو علم حاصل کر رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے اپنے آپ کو میں حقیر ہوں لوگ میرے ساتھ کے جو پڑھنے والے تھے وہ کہاں سے کہاں نکل گیا کوئی وزیر اعظم بن گیا کوئی وزیر بن گیا کوئی ضلع کا سب سے بڑا افیسر بن گیا اور میں مسجد میں بیٹھا ہوا بیٹھ نہیں امام صاحب کہہ رہے ہیں طالب علم کو چاہیے کہ علم کے مقام و مرتبہ کو عظیم جانے اللہ سے علم نافع مانگے اللہ سے اس نے زن قیم رکھے ہمیشہ تقوا سے متصف رہے کہ یہ حصول علم میں بہترین مددگار ہے نیت خارث رکھے علم کے ذریعے بیوقوف لوگوں سے جھگڑے مت کرے نہ علماء کرام سے بحث و مباحثہ کرے حاصل شدہ علم کے مطابق عمل کرنے پہ غیر حاصل شدہ علم بھی مل جاتا ہے مسلمانوں اللہ نے متلاشی نے علم کے لیے علم آسان بنانے کا وعدہ کیا ہے اور وعدہ کیا کہ تمہیں وہ علم دوں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہے علم کا راستہ بہت آسان ہے سب کی پہنچ میں ہے یہ کون کہہ رہے ہیں امام صاحب لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہمارا کام نہیں ہے امام صاحب کہہ رہے ہیں علم کا راستہ بہت آسان اور سب کی پہنچ میں ہے چنانچہ قرآن مجید یاد کریں نبی السلام کی کچھ احادیث مبارکہ حفظ کریں زبانی یاد کریں جیسے انگلش کی سمریاں یاد کی نا آپ نے انگلش کی سمریاں لمبی لمبی یاد کر رکھی ہیں نا تو حدیث کی بارے کیوں حیران ہوتے ہیں کہ میں کیسے زمانی یاد کروں گا اور وہ بھی آپ کی زبان میں نہیں ہے انگلش میں ہے اور آپ نے یاد کرنی ہے شیکسپیئر کے ڈرامے آپ کو زبان آتی ہیں تو نبی السلام کی حدیث زبانی کیوں نہیں آتی ہیں آپ کو اہل علم کے چنودہ علمی متن یاد کریں انہیں سمجھیں اور ان پہ پی عمل پیرا ہوں اس اللہ بھی رادی ہوگا اور جنت بھی ملے گی دوسرے خطبے میں امام صاحب نے فرمایا کہ علما کو ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے امت پر ان کا بہت سا حق ہے ان کے لیے دلوں میں محبت ہونی چاہیے ان کا احترام ہونا چاہیے ان سے علم حاصل کریں اور مسائل کے حل کے لیے ان سے رجوع کریں اہل علم کی تعظیم حقیقت میں دین کی تعظیم ہے یہی اہل علم ہی دین کے علمبردار اور امین ہیں۔ چنانچہ ان کے راستے سے ایک نارا کشی اختیار کرنے والا ہی گمراہ ہے ان سے بزو دعوت رکھنا, رکھنا کام عقلی ہے فطرت سے انہیں ہے بلکہ علما سے کی عداوت اور دشمنی رکھنا یہ اللہ سے اعلان جنگ کے مترادف ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمی رکھے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں اور پھر انہوں نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافی رحمہ اللہ یہ دو بڑے امام کہتے ہیں کہ اگر علماء کرام اللہ کے ولی نہیں ہیں تو پھر ہم نہیں جانتے کہ ولی کون ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو شوب دے دکھائے جو عجیب و غریب حرکتیں کرے جس کے کوئی پیڑ کے اندر سے روشنی نکلے اور کوئی عجیب سی بات ہمیں بتا دے یہ جی ولی ہمارے نزدیک جس کی قبر پہ بہت زیادہ رچ رہتا ہو اس کے بارے میں جھوٹی سچی کہانیاں مشہور کر دی جائیں جناب اس نے مچھلی اوپر کی تھی تو سورج کی روشنی میں اس کو گرم کیا تھا ہم یہ ولی سنتے ہیں اور امام ونیفا رحمہ اللہ امام شافی کہہ رہے ہیں کہ اگر ولی علماء کے نہیں ہے تو پھر کون ولی ہے پھر ہم نہیں جانتے میرے بھائی وہی ولی ہے جس کے بعد دین کا علم ہے جو اللہ کی پہچان رکھتا ہے اللہ کی مرفت رکھتا ہے قرآن پاک کے احکام جانتا ہے شریعت پہ عمل کرتا ہے جو غسل نہ کرے جو کہے نمازیں معاف ہو گئی ہیں یہ اللہ کے وری نہیں اللہ کے دین کے دشمن ہیں اللہ تباک سے دعا ہے کہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق نہیت فرمائے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کو بھی دین کا علم حاصل کرنے کی لائن پہ لگانے کی توفیق نہیت فرمائے اللہ کرے کہ جیسے ہم اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کرتے ہیں ایسے ہم ان کے دین کی فکر بھی کریں اللہ تبارک ہمیں ہمیشہ جماعت کے ساتھ سنت کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفق نہ اللہ طبقۃ اللہ میں شرک و بدعات سے محفوظ رکھے جو ہمارے بائی عمرے کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہاں شرک سے محفوظ رکھے مجھے امید ہے کہ اگر یہاں بچ گئے تو پھر کہیں شرک نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ دنیا کا سب سے عظیم انسان دنیا کے سب سے افسر انسان جو ہیں وہ یہاں پہ دفن ہیں تو یہ سوچ کر کے وہ سب سے عظیم ہے کئی لوگ شرک کر بیٹھتے ہیں تو یہاں شرک نہیں کرے گا انشاءاللہ پھر کسی جگہ نہیں کرے گا لیکن یہاں پہ خطرہ ہے. کئی لوگ یہاں پہ آپ سے بیٹا لگتے ہیں کوئی رزق لگتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو شرک و سے محفوظ رکھے جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالی ان کی قبر کو منور فرمائے انہیں جنت میں جگہ دے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ ماح فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین پہ اوپر عمل کرنے کی توفیق نہیت فرمائے اللہ کرے کہ جب موت آئے تو ہماری زبان پہ کلمہ توحید جاری ہو ساری ہو قبر میں ان فرشتوں کا سامنا کرنا پڑے جو رحمت کے فرشتے ہیں جو جنت والے فرشتے ہیں اور اللہ تبار کو بطالہ رودے قیامت نبی علیہ سات وسلام کے ہاتھوں سے حوض کوسر کا پانی پینے کی توفیق نہایت فرمائے اللہ کرے رودے قیامت ہمیں آپ کی شفات ملے وہ آخر الحمد اللہ رب